السّلام علیکم و رحمۃ اللہ اب آجیے آج ہم ان اللہ شروع کریں گے ناقص کے اباب ناقص کے اباب ان شاء اللہ اسباب نسرا سر و ادا بلانا ادا و تو بلانا نہ سارا داع ادو والے جو ہے نا یہ بڑے مشکل ابواب ہوتے ہیں نہ کسی ابواب بہت مشکل ہوتے ہیں کسی گردانے وغیرہ یاد کرنا وہ ذرا مشکل ہوتی ہیں تو بس اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی اکثر طالب علم جو ہے نا وہ پھر بھاگ جایا کرتے ہیں اکثر طالب علم مدارے سے بھاگ جاتے ہیں داع یادو کے اندر دا یا دودھ نٹھے پھر نہ مڑ کے ڈٹھے ڈٹھے تھے ہل باندھے ڈٹھے پھر دا یا جب کسی کے پیچھے پڑ جائے یا نہیں تو جب دا یا دودھ جب بھاگتا ہے انسان تو پھر وہ واپس نہیں آتا تو اس کو جب دیکھا جاتا ہے تو پھر وہ حال ہی چل آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو حل چلا رہا ہوتا ہے پھر وہ مدرسے سے بھاگ جاتا ہے کہ جی اس وقت جو ہے یہ تو اتنی خطرناک چیز ہے تو اس لیے اس میں تھوڑی سی محنت کریں گے آسان ہے تھوڑی سی ذرا ایک وہ کرنا پڑتا ہے گردان کیسے ہوگی ذرا دیکھیے نہ صرف نسلہ داؤ تو بلانا تو دا دا داؤ دا داؤ نہ دات داتا داؤ نہ داؤتا داؤ تما داؤ تم داؤ تما داؤ تم تو داؤ ٹھیک ہے دیکھتے جائیے گا ذرا اب میں تالیلات کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ اس کے اندر اور آپ اس میں لگاتے جائیں گے دا اصل میں کیا تھا داوا تھا ذرا نسرا نسرا نسرا یا انسر تو دا تھا کیا تھا داوا تھا و متحرک ما قبل تھا آخر میں آیا ہوا تھا واؤ لیکن وہ متحرک ماقابل مفتو تھا اس کو الب سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا دا اصل میں کیا تھا دا آوا دا اوا دا داوتا ٹھیک ہے تو پھر وہ تھا کہ دا تو اس طرح تھا یہ ہوگا دیکھیے ذرا दावा اصل میں دا تھا کالا والا قانون یہ اپنے یہاں پہ کالا والا قانون کیوں لگا و متحرک ماقبل مفتو کالا والا قانون کیوں نہیں لگا دہا دسنیا کے سن لگنا چاہیے نا واؤ متحرک یا ما قبل ہے اس کو پھر کیا چاہیے دہا ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ قانون نہیں لگے گا کالا والا قانون یہاں پہ نہیں لگے گا یہ استثنائی صورت ہے کالا والا قانون ہر جگہ نہیں لگتا باہر جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ نہیں بھی لگتا ٹھیک ہے تو ان میں سے استثنا اس کتاب میں تو نہیں ذکر کی باقی کتابوں کے اندر جو ہیں ان وہ ذکر کی جاتی ہیں کہ جی کالا والا قانون کہاں کہاں نہیں لگتا ٹھیک ہے تو ان میں سے یہ جو تسنیہ کا سیگا جو ہے نا اس میں تسنیہ کا جو سیگے ہیں وہاں پہ بھی کالا والا قانون نہیں لگتا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر hmm. تو یہ دیکھیں تو اب یہاں پہ دیکھیں دا داوا اصل میں کیا تھا ذرا بو نسا دا و تھا کیا تھا داؤ اصل میں کیا تھا دا وو تھا دا واؤ متحرک ماں قبل مفتو تھا اس واؤ کو الف سے بدل دیا ٹھیک ہے اس واؤ کو دا وو تھا دا وو ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا دا اور آگے واؤ تھا آگیا ٹھیک داو ہے دا دا و تھا پھر واؤ الف سے بدل گیا تو پھر دال عین الف اور واؤ اور آخر میں پھر جو جمع کی جو علیف ہوتی ہے وہ ہے اب اس کو میں کیسے لکھوں لکھیں ذرا ایک منٹ میں اب یہ بھی لکھنے کرتے ہیں نا ایک منٹ نظر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو آن آن. واو اصل میں آپ کو نظر آئے گا نا تو اصل میں کیا تھا دا آ بو یوں تھا دا آ بو تھا دا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو پہلا والا واؤ ہے نا یہ اس پہ تھا ماقبل مفتو تھا متحرک ما قبل مفتو تھا تو کیا لگے گا کالا والا قانون لگے گا کالا والا قانون لگے گا تو پھر کیا ہو جائے گا یہ ایسی صورت بن جائے گی ٹھیک ہے تو کالا والا قانون لیکن یہ الف ہے الف اور واؤ دونوں ساکن جمع ہو گئے ساکن ساکنین لگے گا تو پھر کیا آ جائے گا پھر جب التقاء ساکنین آئے گا تو وہ ایک گر جائے گا دال آئین ٹھیک ہے الف گر جائے گا تو واؤ اور یہ اور آئین پہ پہلے سے کیا تھا زبر تھا آئین پہ زبر تھا تو کیا ہو جائے گا داؤ دا دا وا داؤ داؤ او نہیں ہے اچھا داؤ عین واؤ زبر آؤ آئین واؤ زبر آؤ ہم جو پڑھتے ہیں قاعدے کے اندر تو داؤ داؤ نہ پڑیے گا داؤ ٹھیک ہے تو یہ دا آ داوا داؤ دعات اصل میں کیا تھا دعوت تھا داعوت تھا دت تھا, تھا, تھا, تھا, تھا و او متحرک ماقبل مختو تھا تو کیا بن جائے گا ہاں آل، الب سے بدل جائے گا ٹھیک ہے الب سے بدل جائے گا اور ہاں دعات ہو جائے گا کیا ہو جائے گا دعات پھر الگ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا دانت ٹھیک ہے یہ کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن جائے گا دانت لگ رہے ہیں بات کو دانت دعتا اصل میں کیا تھا داوتا تھا کالا والا قانون لگ رہا ہے ہر جگہ کے اوپر داعوتا ٹھیک ہے داؤن اصل میں کیا تھا داؤن اصل میں کیا تھا نسر ٹھیک ہے نا یہ یہ بالکل وہی ہے اصل پہ یہ اپنی ٹھیک ہے داؤتا ضرب تھا پھر آگے داؤتا بھی اپنی اصل پر ہی ہے اپنی اصل پہ چل رہے ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے نا وہاں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اب آ جائیں دو اصل میں کیا تھا دو وا تھا کیا تھا دو وا تھا دوی یا اصل میں کیا تھا دوئی وا تھا پیچھے آپ جائیں کالا والا قانون جہاں پہ تھا جو اس میں فائل اس میں, جو اس میں اجوف کے قوانین جہاں پہ تھے اجوف کے قوانین جو تھے اجوف کے جب قوانین ہم نے پڑھے تھے تو اس کے اندر کیا آیا تھا کہ جو واؤ اور یا انتہا جی جو واؤ اسم کے آخر میں زمہ کے بعد واقع زمہ قصص سے انتہا نہیں یہ تو نہیں جو Hmm. جو وہ آخری کلمہ میں ہو اور اس سے پہلے کثرا تو وہ یا سے بدل جاتا ہے جیسے دوئیہ اصل میں کیا تھا پہلا قانون تھا محتر لام کے قاعدے جو تھے موتر لام کے قاعدے لام کے قاعدوں میں جائیں محتر لام کے قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں نا تو وہ کیا تھا کہ جی جو وہ کلمے کے آخر میں اس سے پہلے کثرا تو وہ واؤ یا سے بدل جاتا ہے جیسے دوئی اصل میں کیا تھا دوئی وا تھا اور رضی اصل میں رضی وا تھا یہ قوانین ہو چکے ہیں تو اصل میں کیا تھا دو ای وا تھا دو وا تھا اس کو بدل دیا یا کے ساتھ تو کیا بن گیا دوعیا دوعیا دوعیا یہ کیا تھا دو ای تھا وا تھا یہاں پہ الگ قانون ٹھیک ہے یہاں پہ وہی الگ قانون لگا ہے. تو کلمے کے آخر میں نہیں ہے بھائی کلمے کے آخر میں ہی ہے کا اصل میں الفتسیا کا لگا اس وجہ سے دو اصل میں کیا تھا دو اصل میں کیا تھا دو وہ تھا دو وہ تھا دو وہ تھا ٹھیک ہے نا دو ای وہ نو سیرو تھا نا دو ای وی وہ تھا اب وہی والا کام ہوا دو وہ ہاں دو ای وی وو اب دو ای وو تھا یہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں واؤ کی حرکت کو آپ ما کبل کر دیں گے اصل میں ایک قوانین انہوں نے اس طریقے سے کیے نہیں ایو اور میو والی جو صورتیں ہوتی ہیں نا ایو میو والی صورتیں جو ہیں ٹھیک ہے اس کی حرکت کو کیا کریں گے کو دیں گے اس کی واؤ کی حرکت کو ماکبل کو دیں گے واؤ کی حرکت کو واؤ کے نیچے کثرہ ہے اور دو وو ہے نا زوری بو اور ہاں عین کے اوپر تو اس کی حرکت کو ما کو دے دیں گے کہ التقاء ساکنین آ جائے گا التقاء ساکنین کا ایک آن آن واؤ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا دو ٹھیک ہے نا دو ہو ہو جائے گی بات کی نہیں آ جائے گی Hmm. کہ نہیں ہو جائے, گا. کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا بتائیں مجھے تاکہ میں ठीके رپیٹ کرا دیتا ہوں اصل میں آپ یاد رکھنا کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ واؤ کے اوپر اندوئی وو واؤ پہ کسرا آ رہا ہے ما قبل ذمہ آ رہا ہے واؤ پہ خود واؤ پہ کسرا رہا ہے ما قبل ذمہ آ رہا ہے اس میں کیا کریں گے کہ واؤ کا جو کثر اندوئی وو ہے نا واؤ پہ ضمہ ہے ماہ قبل کثرہ اب کیا کریں گے واؤ اپنے سے پہلے ضمہ چاہتا ہے واؤ اپنے سے پہلے ضمہ چاہتا ہے اور یاد رکھیے گا دو اپوزٹ چیزیں ہیں دو اپوزٹ چیزیں کہ جی ضمہ زمہ اور کسرہ کی جو وہ ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں بالکل چیزیں ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ جو واؤ ہے نا واؤ اپنے سے پہلے چاہتا ہے کہ جی مجھ سے پہلے زم... کثرہ نہیں آنا چاہیے مجھ سے پہلے ضمع آنا چاہیے تو واؤ خود قربانی دے دیتا ہے یہ اپنے ذمے کو ما کو دے دیتا ہے اپنے ذمے کو ما کو دے دیتا ہے تو اپنا ضمہ اس کا واؤ سامنے چلا جائے گا جب یہ ماقبل چلا جائے گا تو اب واؤ شاکین ہو جائے گا جب واحو شاکن ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا ساکن گر جائے گا تو کیا ہو جائے گا دو ٹھیک ہے نا یہ جی کیا ہو جائے گا دو او. تو یہ, یہ قانون وہاں پہ لگ گیا اس لیے تو اس لیے دو, یہ آ جائے گا دو یا دو او دو ایت اصل میں کیا تھا دو ای وت تھا کیا تھا دو ای وت تھا دو ای وت تھا دو ای وت اب کیا ہوگا یہاں پر بھی یہی ہوگا آپ نے آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ دو ای وت تھا واؤ کے اوپر فتح ہے ماہ قبل کسرا ہے واؤ پہ فتح ہے ما کسرہ ہے یہ واو جو ہے نا کس سے بدل جائے گا یا سے بدل جائے گا یہ واو کس سے بدل جائے گا یا سے بدل جائے گا کیونکہ ماہ قبل آ رہا ہے تو واؤ جب اس پہ کثرہ آ رہا ہے تو اس لیے اس کو کیا کر دیں گے یا سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا جیسے کیوا من سے ہم نے کیا کیا تھا کیا امن کیا تھا کی سے کیا کیا تھا کیا امن کیا تھا یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا یہ واؤ یا سے بدل جائے گا تو کیا بن جائے گا دوئیت دوئیت دوئیتا ایت دوئینا ایتا اصل میں یہی بات ہے نا مجھے یہ جو قوانین ہے مجھے اس پہ ان کے ساتھ تھوڑا سا وہ ہے کہ جو قوانین ذکر کیے گئے ہیں اب وہ قوانین ذکر تو کرتی ہیں انہوں نے ان کے ذریعے سے اب تعلیلات نہیں پوری ہو سکتی پھر جو اب انہوں نے محتر الام کے قاعدے ذکر کیے ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہیں وہ پورے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ باتیں پوری نہیں آتی ہیں پھر اب میں اب قوانین کیا کروں پڑھاؤں پھر ٹھیک ہے نا اس میں جو ہے نا وہ پھر یہی ہے نا وہ تعلیلات کر کے جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے نا پیچھے تعلیلات ذکر کی ہوئی ہیں انہوں نے تالیلات انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں دعوت تھا ٹھیک ہے داعتاد، داعتاد، داعتاد تھا دو اصل میں تھا دو اصل میں دو ای و تھا و کو یا سے بدلا تو کیا ہو گیا یہ دو اصل میں کیا تھا دو ای تھا تالیل میں یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تالیل بھی دیکھنے میں سن ہوں تعلیات جو پچھلے دو او اصل میں کیا تھا دوئی ای وو تھا دوئی ای وو تھا واؤ کو یا سے بدلا واؤ کو یا سے بدلا کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ واؤ سے پہلے کسرہ آ گیا جب واؤ سے پہلے کثرہ آ گیا تو واؤ کو ہم نے یا سے بدل دیا تو کیا ہو گیا دو ای یو ہو گیا پھر یا پر ذمہ ثقیل تھا اس لیے عین کی حرکت دور کر کے عین کی حرکت دور کر کے یا کا ذمہ اس کو دے دیا تو جب یا کا زمہ اس کو دے دیا اور یا کو گرا دیا تو کیا ہو گیا دو ہو گیا دو ہو گیا انہوں نے وہی والا قانون لگایا جیسے کہ دوئی ای واہ جب قانون تھا نا ٹھیک ہے دوئی وا دوئی وا تھا تو اس سے کیا بن گیا دوئی یا بن گیا واو تھا واو سے پہلے کسرا تھا تو اس واو کو یا سے بدلیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی اصل میں کیا تھا دوئی وو تھا دوئی وو تھا واو تھا واو سے پہلے کسرا تھا اس کو آپ پہلے یا بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا دو یو ہو جائے گا جب دو یو ہو جائے گا تو اس کی صورت ای یو اور میو والی صورت بن گئی ای یو اور میو والی اب میں نے نہیں پڑھائی ہوئی آپ کو یو اور میو والی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ان کے ان کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ما کبل کو دے دیا جاتا ہے تو جب ما کبل کو حرکت دے دی تو اب کیا ہو گیا کہ یا پہلے ذمہ آ گیا ٹھیک ہے تو یا زماں آ گیا اور یا خود ساکن ہو گیا جب یا ساکن ہو گیا تو یا اور واو آ گیا تو یا گر جائے گا تو کیا بن جائے گا ہو ہو ہو جائے جائے جائے گا گا گا آگے چلیے جی دو یت اصل میں کیا تھا دو ای تھا وہی والا قانون دو وا والا قانون لگا واو آخر میں ہو ماں قبل کسرا ہو تو اس کو ہاں یہاں سے بدل دیا دوتا دو وتا تھا دوعین اصل میں کیا تھا دوعین اصل میں کیا تھا وہی دعین اصل میں کیا تھا زربنا دو ابنا تھا دو ابنا تھا تو اب وہاں پہ کیا لگے گا کالا والا یعنی واؤ ثاکن ماں قبل ٹھیک ہے نا واؤ اچھا جا بدل جائے گا تو کیا بن جائے گا واؤ ساکن ہوگا تو کیا ہو جائے گا دو عینہ ہو جائے گا پھر آگے وہی دوئی تا دو تمام وہی میزان والا قانون دوئی تا دو تمام دو ہی تم دوئی تھی دو ہی تما دئی تو نہ دو ٹھیک ہے یہ ابھی آپ نے اتنی بس کی آج دو کردانے یاد بھی کرنی ہیں اور اس کی تعلیلات بھی کرنی ہیں پیچھے بھی لکھی ہوئی ہیں تعلیلات لکھی ہوئی ہیں ان آپ کو یاد بھی کرنا ہے تو یہی آپ کو یاد ہو تو باقی ان سارا آگے یاد ہو جائے گا لفیف بھی اور سارا کچھ بس ختم ہو کتاب تو ختم ہے گیا کچھ بھی نہیں باقی بچا کتاب تو ختم ہو گئی پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا کرتا لفیف بھی اسی طرح ہی ہے بس صرف ایک مضاف کے جو وہ رہ جائیں گے باقی ناقص جس کو یاد ہو جاتا اس کو لفیف بھی یاد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے سارا تو یہ ان آپ لوگوں نے یاد کرنے ہے اور اس کو رٹا لگانا خوب گردانوں کو نہ کس اب دو گردانیں کروائیں ہیں اسی لیے دو تو گردانیں کرائیں ہیں بس نہ کس کی تالی بھی کرنی ہے اچھا تعلیلات بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ تاکہ وہ ہو جائے اچھا یہ آپ آ جائیں جی نہ آپ کے سبق کی طرح میرا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے بس تو کریں میرے سر میں ذرا بزر... پتہ نہیں کیا ہوئے درس عجیب سا ہے بچی کی طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے وہ بھی پہلی بیمار ہے ہمنا کے لیے بھی دعا کیجیے گا اس سے بھی دعا کیجیے گا پھر